أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونسا من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين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 مقصد سورہ صافات کا عجز المستفین آجزی برگزیدہ مخلوق کی ذکر کی جا رہی ہے خواہ وہ سماوی مخلوق ہو فرشتے یا زمینی مخلوق ہو پیغمبر یہ اللہ کو محتاج ہیں اور اللہ کے سامنے عاجز ہیں وہ خود اپنی حاجتیں یہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ سلامتی میں اللہ کو محتاج ہیں سورت میں پہلے فرشتوں کی آجزی بیان کی گئی اور فرایت نمبر پچہتر سے پیغمبروں کی آجزی یہ بیان کی جا رہی ہے حضرتنو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق اسماعیل موسا ہارون الیاس لوت یہ اب یونس علیہ السلام کی آجزی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بھی سلامتی میں اللہ کو محتاج تھے اور اللہ نے ہی انہیں بچایا ہے حضرت یونس علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل میں ہی بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں یہ اور معروف اور مشہور قول یہی ہے کہ حضرت یونس یہ نینوا والوں کی ہدایت کے لیے یہ اہل نینوا کی طرف یہ بھیجے گئے تھے نینوا دریائے فرات کے کنارے یہ ایک شہر تھا ایک علاقہ تھا حضرت یونس علیہ السلام نے ان پر سال ہا سال محنت کی ہے لیکن بظاہر نتیجہ وہ صفر رہا انہیں جٹلایا گیا ان کی تکزیب کی گئی اور آپ نے جیسا کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوموں کو یہ اللہ کے عذاب کے ذریعے ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب یہ آ جائے گا اگر تم لوگ نہ مانے اور تم لوگوں نے انکار کیا لیکن پھر آپ سے یہ, یہ ایک یہ ادنا سی غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت یہ ملے بغیر کیونکہ پیغمبر ہر موقع پر جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے یہ تو وہ اجازت ملے بغیر آپ نے ہجرت وہ کر دی اور اس بستی سے چل دیئے ان کا خیال یہ تھا کہ جب عذاب اللہ کا آنا ہے ویسے بھی تو پھر یہاں پہ میرا مزید کام یہ کیا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ وہاں سے چل پڑے اور قرآن نے یہاں پہ اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے یہ اد اب ال الفلک کہ جب وہ چل پڑے جب وہ بھاگے اس بری ہوئی کشتی کی طرف یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ وہاں سے چل پڑے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھاری لفظ یہ استعمال کیا ہے یہ ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسے مثلاً کوئی غلام ہوتا ہے اور وہ غلام یہ اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے تو اگرچہ یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر معصوم ہوتے ہیں لیکن یہ پیغمبروں کا وہ ادنا سا فیل اور وہ ادنا سا عمل وہ بھی کہ ان کی نظر میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بروز قیامت یہ پیغمبر دنیا میں ان سے سرزد ہونے والے وہ چھوٹے اعمال وہ بھی بروز قیامت اللہ کے دربار میں یہ پیش کریں گے کہ ہم اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چل پڑے سمندر کے کنارے کیونکہ اتنی ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل نگلا ہے تو اسی لیے کوئی معمولی نہر وغیرہ وہ نہیں ہے بلکہ ایک بڑے سمندر اس کے کنارے یہ ایک کشتی وہ مسافروں سے لدی کھڑی ہے اور چلنے ہی والی تھی جب کشتی وہ چلی تو سمندر کے بیج میں پہنچ کر وہ ڈگمگانے لگی اور ڈوبنے کا خطرہ تھا یہ تو وہاں پہ ایک نے کہا کہ میں اسے پھینک دیتے ہیں دوسرے نے کہا کہ اسے حضرت یونس علیہ السلام بالآخر اس پر فیصلہ ہوا کہ چلو قرآا ڈال دیتے ہیں تو جس کے نام نکل آیا تو جب قرآندازی کی مفسرین کہتے ہیں کہ تین بار قرآ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا یہ تو بالآخر کہ انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا لی اور کنارہ وہ قریب تھا کہ وہاں پہ وہ نکل لیں گے لیکن اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم نگل لیا یہ بھی گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وہ وائرل ہوئی تھی اور ویل مچھلی نے پورے ایک شخص کو وہ سمندر میں نگلا ہے اور جیسے ہی اس نے اسے نگل لیا تو اگلے ہی لمحے دوبارہ پھینک دیا یہ اللہ کی یہ بہت بڑی مخلوق ہے اور آج یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہر کوئی کہ اس کا وہ نظارہ وہ کر سکتا ہے تو اس نے حضرت یونس کو سالم نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ اللہ کو پکارا ہے اور سورہ انبیاء میں آپ نے حضرت یونس کی وہ دعا پڑی ہے فنا دا فض علمات اللہ اللہ اللہ انتا سبحانک انی کنت میں نزو ان کی وہ دعا قبول ہوئی اور مچھلی کو دوبارہ حکم ہوا تو اس نے ساحل پر حضرت یونس کو قے کر دیا یعنی دوبارہ گرا دیا لازمی طور پہ مچھلی کے پیٹ میں اس کے اندر ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے بدن کی جو کھال ہے تو وہ نرم ہو چکی تھی بدن کی کھال وہ اتر گئی تھی جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے یہ پرندے کا جو بالکل وہ نیا نکلا ہوا بچہ انڈے سے وہ ہوتا ہے تو اسی طرح ان کا بدن وہ ہو گیا تھا یہ جی تو اللہ نے بطور خرق عادت حضرت یونس کا معجزہ بھی ہے اور اللہ نے یہ پہلے سے یا اسی وقت کہ جی ایک بیل دار درخت بڑے بڑے پتوں والا یہ ان پر اگایا تو جنہوں نے یہ جی آپ کو ڈھانکا بھی ہے تاکہ کوئی مچھر وغیرہ وہ ان کے بدن پر نہ نہ بیٹھے کوئی مکھی وغیرہ کہ جس کی تکلیف سے بدن وہ خراب ہو جائے اور اللہ اپنے محبوب پیغمبروں کی حفاظت زندگی میں بھی کرتا ہے اور پھر موت کے بعد بھی کرتا ہے اسی لیے روایات میں آتا ہے اور یہ امت کا ایک عقیدہ ہے کہ پیغمبروں کا بدن وہ زمین بھی نہیں کھاتی اور اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت وہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب انہیں صحت ملی تو دوبارہ یہ جی اسی قوم کی طرف اللہ نے وہ بھیجے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے ہیں اور پھر وہاں پہ یا اسی قوم کی طرف اللہ نے انہیں بھیجا ہے نینوا والوں کی طرف کہ جن کی کوئی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اس دور میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں مستقل سورت سورہ یونس گیارہویں پارے میں آپ لوگوں نے پڑھی تھی اور وہاں پہ اس قوم کے ایمان لانے کا تذکرہ بھی تھا اور سورہ انبیاء میں بھی آپ لوگوں نے حضرت یونس کا واقعہ یہ پڑھا ہے تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ المر اور بے شک یونس علیہ السلام لمین المر وہ پیغمبروں میں سے تھے قرآن نے شروع میں ہی یہ بات یہ بیان کر دی کہ حضرت یونس یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے کہ تم ان کی طرف گناہوں کی نسبت کرو پہلے سے ہی بتا دیا کہ وہ پیغمبروں میں سے ہیں تو ایسا نہیں کہ ان کے عمل کو کہیں تم گناہ سمجھنے لگو بلکہ انبیاء یہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ اور کہ ان کی وفات کے بعد ان کی جماعت والے ان کی تفسیر میں یہ اکثر بہت ساری چیزیں انہوں نے نکال بھی دی ہیں لیکن کبھی جماعت کی سطح پہ انہوں نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ مودودی صاحب نے جو تفہیم القرآن میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے تو جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ رجوع انہوں نے کبھی نہیں کیا نہ مودودی صاحب نے اپنی زندگی میں کیا تھا اور نہ ان کی موت کے بعد یہ ان کی جماعت نے کیا ہے بلکہ ان کی جماعت نے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی تفسیر سے بعض باتیں وہ نکالی ہیں کہ تب تک کہ ان کے حوالے سے یہ بات کی جائے گی جب تک کہ جماعت کا ایک پورا رجوع کا موقف جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے یونس میں وہ تفیم القرآن میں لکھتے ہیں اور آج بھی جن کے پاس وہ پرانے ایڈیشنز ہیں تو ان میں یہی لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم اس وجہ سے بچی حالانکہ قرآن نے سریحن لکھا ہے کہ ان کی قوم ایمان لانے کی وجہ سے یہ بچی ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس وجہ سے بچی کیونکہ حضرت یونس سے منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں ہوئی تھیں یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے وہ نبوت کا اور رسالت کا پیغام یہ پوری طرح نہیں پہنچایا حالانکہ آپ لوگ بار بار قرآن میں پڑھ چکے ہیں سورہ شعراء میں ہر پیغمبر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ میں رسول ہوں اور میں امین ہوں امانت دار ہوں ہر پیغمبر اللہ کے پیغام میں وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا اور وہ خیانت نہیں کرتا لیکن مودودی صاحب ان کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ ان سے منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی یعنی انہوں نے حق پورا بیان نہیں کیا تھا تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے آغاز میں ہی وہ انیون سلمرسلی اور بے شک یونس علیہ السلام وہ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں رسول ہیں یہ از اب کا الفلکل مشخون جب وہ دوڑے یہ الفلکل مشتون اس بھری ہوئی کشتی کی طرف جو پہلے سے مسافروں سے بھری ہوئی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام بھی ایسے وقت میں پہنچے کہ کشتی وہ چلنے کے لیے تیار تھی اور وہ بھی اس میں بیٹھ گئی لیکن سمندر کے بیج میں کچھ آگے جا کر کشتی اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہوا تم اللہ نے کہا کہ کشتی وہ ڈوب رہی ہے تو اسی لیے ایک فرد کو اس سے اترنا پڑے گا حضرت یونس علیہ السلام چونکہ سب سے آخر میں وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں چھلانگ لگا لیتا ہوں لیکن لوگوں نے اور پیغمبر ویسے بھی ان کی جو ظاہری شکل و صورت وہ نمایاں دکھائی دیتی ہے نہ جی ایسا نہیں اسی لیے انہوں نے قرآا ڈالا کہ چلو قرآا جس کے نام جو ہے وہ نکل آئے تو وہی دریا میں چھلانگ لگا لے گا اور وہ کنارے کو چلا جائے گا فسا ہما تو انہوں نے قورا ڈالا آپس میں فکان من المدحدین اور تھے یہ یونس علیہ السلام یہ قرآ نکلنے والوں میں انہی کے نام جو ہے وہ قرآن نکلا پکاندہ اور تھے یہ یونس علیہ السلام دہز یہ اصل میں مختلف معنی اس کے آتے ہیں قرآن دازی میں جو شخص جس کے نام قرآن نکلے تو اسے بھی کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ دحز پاؤں پہ سلنے کے معنوں میں یہ آتا ہے فکان مین المتحدین یہاں پہ مانا کہ قرآن میں نام نکلنے والا فکان المتحدین تھے وہ قرآ نکلنے والوں میں کہ ان کے نام وہ قرآ وہ نکل آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے مختلف غزوات میں وہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ مومنین کے مابین وہ قرآا ڈالتے تھے یہ آج بھی اگر ایسی صورتحال ہو تو قرآا ڈالا جا سکتا ہے متحدین تو تھے وہ میں نام نکلنے والوں میں سے فل تک تو انہوں نے دریا میں سمندر میں چھلانگ لگا لی اور ایک بڑی مچھلی نے جیسے ویل وغیرہ فل تکمہ خو تو بس نگل لیا بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے صاحب کرام یہ کہ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر نے انہیں جہاد کے لیے ایک مشن پر بھیجا تھا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور یا بعد کے صحابہ کرام کے حضرت عمر یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کا واقعہ ہے لیکن بتلانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام ایک مشن پر گئے تھے کہ ایک موقع پر ان کے پاس خوراک کی قلت ہوئی اور وہ کوئی دور دور تک آبادی کوئی نہیں تھی کہ وہ ان سے خوراک طلب کریں تو اللہ نے یہ ان کے لیے ایک بڑی مچھلی وہ سمندر کے کنارے وہ پھینک دی اور صحاب کرام نے کہ اس مچھلی سے یہ کئی کئی دن تک وہ اسے کھاتے رہے لیکن وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور یہ صابع رسول جب یہ واقعہ یہ بیان کرتا ہے یہ اپنے شاگردوں سے کہ ہم پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا یہ مچھلی ملنے سے پہلے کہ ہم یہ ایک دن میں ہمارے پاس خوراک کی قلت ہو گئی اور ہم پورا ایک دن اور رات پھر ایک کھجور پر گزارا کرتے رہے وہ سائل حیران ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ ایک دن رات میں ایک کھجور پر گزارا تو اس نے کہا فقدنا ہی نہ ہم نے پھر اس ایک کھجور اس کے پیچھے بھی ہم نے حسرت کی جب وہ ایک کھجور بھی ہمارے پاس نہیں تھی اور بالکل خوراک مکمل طور پہ وہ ختم ہو گئی سمندر کے کنارے ہم جا رہے تھے کہ سمندر نے ایک بڑی مچھلی وہ پھینک دی اور پھر کئی دنوں تک کہ انہوں نے اس سے کھایا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے جو اس کی اس میں جو کانٹے ہوتے ہیں تو جو کانٹے کہ انہوں نے جب کھڑا کیا ہے اسے تو ایک شخص وہ اونٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے نیزہ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے لیکن وہ نیزہ اس کانٹے کے ساتھ وہ نہیں ٹکرا رہا تھا یعنی اتنا بڑا تو اس کا وہ کانٹا ہوتا ہے فل تک تو یعنی اتنی بڑی مخلوق ان سمندروں میں یہ اللہ رب العزت کی ہے اور اللہ ہی انہیں خوراک دیتا ہے یہ پہلے پہل ہم بچپن میں یہ واقعہ یہ ہم سنا کرتے تھے کہ اگرچہ یہ کوئی کوئی حدیث کا واقعہ نہیں ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اور یہ کتاب الحیوان میں کمال الدین ادمیری نے یہ واقعہ یہ نقل کیا ہے مچھلیوں کے بیان میں اور یہیں سے غالباً یہ واقعہ یہ پھیلا ہے کوئی حدیث وغیرہ بس ایک تاریخی قصہ ہے کہ حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا کہ میں اس مخلوق کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کر لو اور صرف وہ انہوں نے جتنا کھانا اور وہ خوراک وہ بنایا تھا تو وہ صرف ایک مچھلی کی خوراک بنی اور انہوں نے کہا کہ اللہ واقعی تو ہی اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اور کوئی دے نہیں سکتا پھل تک مح الخو تو نگل لیا انہیں الحوتو تو مچھلی نے وہو ملیم اس حال میں ملیم کہ وہ افسوس کرنے والے تھے یعنی حضرت یونس کہ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کہ اپنی بستی سے نکل پڑا ہوں اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے اور وہ افسوس کرنے والے تھے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ملیم اس حال میں کہ وہ افسوس کرنے والے تھے اپنے اپنی حالت پر کہ اب قرآن یہاں پہ یہ ذکر کرتا ہے فلولا ان من نصبحین ایک تو اس میں اللہ کی وہ استغنا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ اتنا غنی ذات ہے کہ اسے کہ اگر وہ آزمائش میں ڈالنا چاہے تو وہ اپنے پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے یہ ایک تو کہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے اور دوسری بات کہ اب ابن آیات میں وہ جو اللہ کو یاد کرنے کی طاقت ہے اور اللہ کو اللہ کی عبادت کرنے کی جو طاقت ہے اور بالخصوص مصیبتوں میں یہ اللہ کو پکارنے کی جو طاقت ہے قرآن اسے ذکر کر رہا ہے فلولہ ان کا ند المصبحین پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہ من المصبحین پس اگر حضرت یونس علیہ السلام وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے فلولا ان کا نم المصبین پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے یعنی مطلب پس اگر وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للب صفی بتنی ہی الہیوں میں تو ضرور وہ وقت گزارتے اس مچھلی کے پیٹ میں یہ قیامت کے دن قیامت کے دن میں اٹھائے جانے تک علاوہ میں اباسون اس دن تک جب انہیں اٹھایا جائے گا قیامت میں مطلب یہ کہ یہی مچھلی کا یہ پیٹ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یہی خبر ہوتی اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ مچھلی یہ تا قیامت اسی طرح زندہ رہتی بلکہ مچھلیوں کا بھی ایک زمانہ ہوتا ہے اور اس زمانے کے بعد وہ بھی ان پہ بھی موت آ جاتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کے لیے وہ ایک قبر کی مانند ہوتا اور وہ اسی میں تا قیامت وہ وقت گزارتے فلولا ان کا نا من المسبح یہاں پہ من المسبین اس کا کیا معنی یہ ایک معنی تو یہ ہے وہ جو سورہ انبیاء آیت نمبر ستاسی میں ان کی دعا تھی وزن نے اس صحاب مغازبن فضن اللہ نقد را اور یاد کرو اس مچھلی والے کو جب وہ گئے مغازبن غصہ کرنے والے اپنے قوم پر اور اللہ کی رضا کے لیے فضن اللہ نق درا بس انہوں نے خیال کیا کہ ہم کہ کوئی تنگی ان پر نہیں لائیں گے فنا دا فض ظلمات اور وہاں پہ ہم نے نقدرا کی وضاحت کی تھی سورہ انبیاء میں فنا دا ظلمات تو انہوں نے پکارا اللہ کو ف ظلمات اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور اندھیروں میں انہوں نے وہ تسبیح کہی اللہ الہ اللہ انت سبحان کا انی کنت میں الظالمین یہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے تیرے اور پاکی ہے تیرے لیے یا اللہ بے شک ہوں میں کمی کرنے والوں میں سے ظلم بمانے کمی میرے پاس یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس اسباب کی کمی ہے یا اللہ تو ہی میرے لیے راستہ نکال اور یہی وجہ ہے کہ حضرت یونس کی یہ دعا دعاؤں میں مختصر دعا اور جامع دعا علماء کہتے ہیں کہ انسان جس مصیبت میں بھی گرفتار ہو جائے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا یہ پڑے اس مصیبت سے وہ نکل آئے گا پلولا ان کا من بس اگر نہ ہوتے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک وقت گزارتے لیکن انہوں نے اللہ کی تصبیح کہی تو اسی لیے مچھلی نے دوبارہ انہیں طے کر دیا اور دوبارہ انہیں نکال دیا یا تو وہ مراد تھی کہ انہوں نے اسی وقت یہ جی اپنی عاجزی کا اعتراف کیا ہے اور اللہ کی قدرت کا اور اسی دعا کی وجہ سے اللہ نے انہیں بچایا یا دوسرا مانا کیونکہ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو یاد کرنے والے بندے تھے وہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرنے والے تھے توحید بیان کرنے والے تھے ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے والے تھے تو ان کے ماضی کا ماضی کی جو عبادات ہیں وہ ماضی کی وہ عبادات یہی یہاں سے مچھلی کے پیٹ سے اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ان کے کام آئیں یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے یہ تارف ارخا یا کا فی شدہ کہ تم اللہ کو یہ آسانی میں اور جب تم پر کوئی تکلیف نہ ہو خوشی کے حال میں اللہ کو یاد کرو تو وہ اللہ وہ تمہیں سختی اور تکلیف میں تمہیں پہچانے گا جب تکلیف میں تم اللہ کو پکارو گے تو پھر اللہ بھی تمہیں نہیں بھلائے گا لیکن جب تم پر آسانی ہو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس وقت اللہ کو نہ بھولو یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں جیسے زحاق تابی وہ کہتے ہیں از اللہ فر ركھا یز قر كم فشدا اللہ کو سہولت کے وقت میں آسانی کے وقت میں اللہ کو یاد کرو تو وہ سختی میں تکلیف میں تمہیں یاد کرے گا حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ہمیشہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے اسی لیے جب مچھلی کے پیٹ میں وہ گرفتار ہو گئے تو اللہ سے جب انہوں نے مانگا تو اللہ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دی فرعون سرکش بندہ تھا اور اللہ کو بھولنے والا تھا اسی لیے جب ڈوبنے نے اسے آ لیا اور گھیر لیا تو پھر فرعون کے وہ کلمے آپ لوگوں نے سورہ یونس میں پڑھے ہیں کہ تو انہو لا الہ الا تو انہ ادی بنو اسرائیل اور وہ مدات آپ نے پڑھے ہیں کہ ایک ایک کلمے پہ انہوں نے وہ جو مد پڑے ہیں وہ من منل مسلمین قرآن کہتا ہے آل آن کہ اب ایمان لاتے ہو وقت آسعی قبلو پہلے نافرمان تھے تو اسی وجہ سے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرے جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو مصیبت کے وقت میں یہ اللہ بھی تمہیں تھامے گا اور اللہ بھی تمہاری حاجتوں کو وہ پورا کرے گا ہمارے آج کی طرح کا مسلمان ہماری طرح کا مسلمان نہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت پڑنے پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر وقت اللہ سے اللہ کو پکارو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سامنے عاجزی کرو اور اللہ کو پہچانو تو تب جا کر کہ اللہ مصیبتوں میں اور تکلیف میں پھر تمہیں یاد کرے گا اور پھر تمہاری حاجت وہ پوری کرے گا لوگ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی تمہارا خود اپنے رب کے ساتھ ایک خود والا تعلق ہے خود غرض انسان ہو کہ جب تمہاری غرض وہ سامنے آتی ہے تو تب جا کر تم اللہ کو پکارتے ہو نہیں بلکہ اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ وہ درست کرو تو تکلیف کے وقت میں تمہارا رب تمہیں یاد کرے گا بخاری کی روایت میں وہ حدیث الغار آتی ہے کہ وہ تین لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور تینوں نے جب وہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے اور ایک نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تھا ان دو نے وہ نیکی کے کام کیے تھے اور پھر انہی اعمال کو جب انہوں نے اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر اپنا عمل پیش کیا ہے تو اللہ نے انہیں وہ غار سے نکالا ہے اور اللہ نے ان کی وہ حاجت وہ پوری کی ہے ان کان المسبین اور اگر نہ ہوتے حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے للب صفی بت نہیں المی اباسون تو ضرور وہ وقت گزارتے مچھلی کے پیٹ میں المی اباسون اس دن تک جس میں لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت میں لیکن فنا بدنا ہو پس ڈال دیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بالعرائی سمندر کے کنارے پانی کے کنارے آرا اصل میں کھلی جگہ کو کہتے ہیں عموماً سمندر کا کنارہ یہ کھلی جگہ ہوتی ہے فنا بدنا پس ہم نے ڈال دیا انہیں بالعرائی سمندر کے کنارے وہ ہو اس حال میں کہ وہ بیمار تھے اور ان کا بدن وہ نرم پڑ چکا تھا وہ ہم بتنا آلے ہی شجرتن می یقین اور ہم نے اگایا ان پر شجرتن ایک درخت می یقین بیلدار اور عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کدو کا جو درخت ہے اگرچہ اس کا وہ تنا وغیرہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ ان کا ایک معجزے کے طور پر اور خرق عادت کے طور پر ایک درخت یہ ان پر اسی وقت اگا یا بعض کہتے ہیں کہ پہلے سے وہاں پہ اگا تھا اور حضرت یونس کو مچھلی نے وہیں پہ گرایا ہے وہ امبت نا ہی شج یقین اور یہ کدو کا درخت یہ اس لیے ان پر اگایا جیسے قرطبی وہ لکھتے ہیں اسی طرح ابن جزئی تصحیل میں لکھتے ہیں کہ تاکہ ان کے بدن پر سایہ بھی ہو اور سورج کی جو تپش ہے اس سے بھی وہ بچے رہیں اور چونکہ اس کے یہ پتے یہ ذرا بڑے ہوتے ہیں تاکہ ان پر وہ سایہ وہ بھی کریں اور مکھی اور مچھر وغیرہ یہ بھی اس پتے پر نہیں بیٹھتے اور تاکہ ان کے بدن کی حفاظت یہ ان سے بھی ہو سکے وامبت نالیہ شجرت میں یقین اور اگایا ہم نے ان پر ایک درخت میں یقین بیل دار اور کدو کا درخت وارسل ہوں الا میں ات الفن او اور بھیجا ہم نے انہیں کہ انہیں ایک لاکھ لوگوں کی طرف میں ات الفن سو ہزار یعنی مطلب ایک لاکھ الا الف ایک لاکھ لوگوں کی طرف او یزیدون بلکہ ایک لاکھ سے زیادہ یہ او یہ یہاں پہ شک کے لیے نہیں ہے یا اگر مثلا شک کے لیے ہو بھی تو پھر اس سے مراد یعنی دیکھنے والے کی نظر میں دیکھنے والا اگر انہیں وہ دیکھتا کہ یہ کتنے لوگ ہیں تو دیکھنے والے کی نظر میں یہ ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے کچھ زیادہ یعنی یہ وہ ناظر کے اعتبار سے اور دیکھنے والے کے اندازے کے اعتبار سے یہ او یہ شک کے لیے آیا ہے یا او بمانے بل جیسے معنی میں ہم نے کیا وارسل الام ات الفن اور ہم نے بھیجا انہیں ایک لاکھ لوگوں کی طرف بلکہ ایک لاکھ سے زیادہ یعنی ایک لاکھ سے وہ زیادہ تھے یا او بمانے واؤ کے بھی آتا ہے او یزیدون یعنی اور ہم نے بھیجا انہیں ایک لاکھ لوگوں کی طرف اور وہ زیادہ ہو رہے تھے کیونکہ ان کے ہاں یہ اولاد کی پیدائش بھی ہو رہی تھی تو اسی لیے وہ بڑھ بھی رہے تھے فا منو پس وہ ایماند لائے اور اسی ایماند لانے کی وجہ سے وہ بچے ہیں عذاب سے پمت تانا الہین تو ہم نے فائدہ دیا انہیں ایک وقت تک یعنی اللہ نے انہیں زندگی دی ہے اور بغیر عذاب کے انہوں نے وہ وقت وہ گزارا ہے تو یہاں پر پیغمبروں کے جو واقعات ہیں عز المصطفین پر تو وہ واقعات وہ بیان ہو چکے وہ نیونس المرسلیم اور بے شک یونس علیہ السلام وہ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں جب وہ دوڑے الالفل کی المشخون اس بری ہوئی کشتی کی جانے فَسَاحَمَا تو انہوں نے قُرَا ڈالا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ اور تھے وہ قُرَا نکلنے والوں میں سے فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ تو نگل لیا انہیں مچھلی نے وہو وہ ملیم اس حال میں کہ وہ غمزدہ تھے اس حال میں کہ وہ افسوس کرنے والے تھے کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا فلولا ان من المسبین پس اگر وہ نہ ہوتے اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے للبی بت نہیں اللہ تو ضرور وہ وقت گزارتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک فنا بدنا پس ہم نے ڈال دیا انہیں بلآرا سمندر کے کنارے اس کھلے کھلے میدان میں وہ و اس حال میں کہ وہ بیمار تھے ان کا بدن وہ نرم پڑ چکا تھا وا امبتنا علیه شجرتن می یقین اور ہم نے اگایا ان پر ایک درخت می یقین کدو کا وارسلناہو الی 100000 اور بھیجا ہم نے انہیں ایک لاکھ لوگوں کی طرف بلکہ ایک لاکھ سے زیادہ بلکہ وہ ایک لاکھ سے زیادہ تھے فمنو پس وہ ایمان لائے فمتناہم الہین تو ہم نے فائدہ دیا انہیں ایک وقت تک وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین